یہ جو عائتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر اگرچہ یہ موضوع جو ہے قرآن میں بار بار آتا ہے لیکن یہ یہ مقام اس موضوع کے لیے ضرور سنام ہے قرآن کا چوٹی یہ ہے اس موضوع پر وہ موضوع کیا ہے من قانا یونید العجلت لہو فیحہ ماند جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے اس دنیا ہی کا تعلیم ہے یہی کا عیش یہی کا آرام یہی کی دولت یہی کا نام یہی کی شہرت یہی کا اقتدار بس یہی چاہیے من کانا یہ آ جاتا جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا اجل نہ لہو فیحا تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے کچھ دولت دے دیں گے کچھ اور شہرت دے دیں گے کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے کچھ اور کر دیں گے ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ماں نشا ل من جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا تعلیم ہے دنیا اسے مل ہی جائے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی ایسا بھی ہوتا یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں من کانا یورید العجلت عجل نہ لہو فیا مان شاء من مرین سم مجالنا لہو جہنم پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس میں ہم نے دے دیا دی دی جتنا چاہا پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں اسلحہ مضموما اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر اب دوسری طرف ممن اراد الاخرہ تھا اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں ہر شخص اپنے غریبان میں جھا کے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں دنیا کی بجائے یہ لفظ آج آیا ہے دنیا بھی مونس ہے ادنا قریب کی شے کو کہتے ادنا اور اس کا معنس دنیا عاجل آجل جلدی والی شے دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے یہاں کی, کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والی شہر وہ آخرہ ہے تو آخرا کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا آجلا کا لفظ آئے گا منقانا لہو فیا مانشا لہو جہنما مدہورا من, جہنم من ارادہ جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے نہ ہو بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو بلکہ یہ کہ واقع تر اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے یہ شرط آئے بسالہ سا اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے وسالہ سا یہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے پلا کانو سا یہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعید جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی قدر افزائی کی جائے گی اللہم ربنا اجالنا بن کافی کٹن مقام آسان نہیں ہے بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں ومن اراد اللہ خرطاء مشکورہ اللہ بن ہوں کل نما ونائے باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اہل ایمان کو بھی طالب آخرت کو بھی طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور اسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے سبسسٹنس تو ہمارے ذمے ہے یہ ابویہ تیرے رب کی عطا میں سے مما کان آتا اور رب کا محضور اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی یعنی مسلمان یہ چاہے کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے یہ نہیں یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اس میں یہ کہ آپ چائے انہیں کچھ نہ ملے وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی ان کو کیسے فخ الباد الہ آباد دیکھو کیسے ہم نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں مطلب آخرت و اکبر درجات تین اکبر و لیکن آخرات جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا کوئی محل میں رہ رہا ہے کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے اچھا وہ بیس سال رہ گا محل میں یہ بیس سال رہے گا کٹیا میں کتنا فرق پڑ گیا لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے روح و رحان ال جنت جنات جنت اگن میں یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر وہ کتنا فرق ہوگا یہاں کا کیا فرق ہے کچھ بھی نہیں مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے موت اس کو بھی آئے گی موت اس کو بھی آ جائے گی زیادہ زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا بس اللہ خیر صلی لیکن کیا سب جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جائے کتنے ہی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے اس کے بعد بھی, بھی شفا تو نہیں ہوتی لات اللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ فتح پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مضمومن مقزولہ مزمت زدہ ہو کر اور اللہ کے جناب سے بے توفیق بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے خزلہ نے اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا پھر اس کے بعد یہ دو رکو جو ہیں یہ بہت اہم ہیں جیسا کہ میں نے ارج کیا تھا یہ حلت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے ٹین کمانڈمنٹس یہ قرآن ورژن آف ٹین کمانڈمنٹس تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآن ورژن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں وہ قدار ربو کا اللہ تعاب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان ایک سلوک یہ چوتھا مقام آ جہاں کہ اللہ تیسرا مقام آیا ہے چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق اما ابلوغ اللہ ہند کے برا اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس عہد ہوما وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے اور اکیلا یا دونوں یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے اما یبلغنہ دکل کے براحد ہوما اکلا ہوما فلاں اللہ تو انہیں عف تک مت کہو جھڑکنا نہیں ولا تنہر ان کو جھڑکو مت کریما ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ ادب کے ساتھ کسی وقت ان کی بات بھی پڑ جاتی ہے جان یہ بات تو نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھ ہے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ ٹان کر بات کر رہا ہے کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا نپٹتا تھا وہی ٹانگوں میں آ کر اور وہ یہی ہے جس سے میں بود میں لیے پھرتا تھا یہ دل دکھ ہے نہ ہو وقف نہما جناح ضلع من الرہ <الرَّحْمَة> یہ آگے جو میں نے کہا تھا والدین کے لیے بھی اپنے بازو کو کندھوں کو آجی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو سینا ٹان کر بات نہ ہو ان سے بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں ان کا ادب کر رہے ہیں بکر ربی رحما کما رب علی سغیرہ اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا کمزور تھا میرے لیے غذا کا میرے آرام کا مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں میں تجھیں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو ان کے تفیل ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما بکر رب رحما کماربیانی سرا رب, رب کم عالم و معافی نفوسم تمہارا رب واقف ہے خون جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے ان تکون صالحین فان علّابین غفورا اگر تم واقعی دیکھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کے در وجو کرنے والے ہیں ان کے لیے غفور ہے اس پہ اشارہ ہے کسی وقت بورے والدین جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا ماد علم شیا وہ کبھی بچوں کی آتے نعود کر آتی ہیں پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی کہیں روکنا بھی پڑتا ہے ٹوکنا بھی پڑتا ہے لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ سختی نہ ہو تو پھر یہ کہ اللہ تعال جانتا ہے تمہاری نیت کو کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو تمہاری مجبوری ہے وہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم ہے اللہ غفور اور رحیم ہے وہ آت القرما حقہوں اور قرابتاروں کو بھی اس کا ان کا حق ادا کرو بل مسکین اور مسکین کو مبن صبیر اور مسافر کو بلا تبذر تبزیرا اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ تبزیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے کھانا آپ کی ضرورت ہے وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی ازا پوری ہو سکتی ہے لیکن چار چار کھانے یہ اسراف ہے کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈ روز کی وارڈ روز بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے یہ اسراف ہے جتنے آپ کے لازم ہے ضروری ہے وہ رکھیے اور تبزیل یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا صرف نام و نمود کے لیے اپنی دولت کی نمائش کے لیے شادیوں پر خرچ ہو رہا ٹس قدر ہو رہا ہے دھوم دھڑکتا ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں یہ ہے تبزیر بلا تبزر تبزیرا اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے بت اڑاؤ ان المبذرین کارو اخبار شیاتین یقیناً یہ مبذرین جو ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے بیکار دولت اڑانے والے اپنی دولت کی نمائش کے لیے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں یہ کیوں ہے یہ بات جب سمجھ میں آئی تھی تو بہت الفران مدید کے ایک اعزاز کا ایک پہلو بچر منکشپ ہوا تھا کہ وہ جو آئے ہم پڑھ چکے سورہ معاہدہ میں شیطان کیا چاہتا ہے ان نما یورین شیطانقب الداوت امل بغداد خبر شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ماں دشمنی پیدا کرے بگز پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے وہی بگز اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے مکائے مر... نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑ رہا ہے اچھا اس... اسی سیٹ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا کوئی پہرے دار ہوگا کوئی مالی ہوگا کوئی اس کا خانسامہ ہوگا اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں کیا ہوگا اس کے دل میں کیا چھری نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹ کا اور لے کر جائے گا یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات تفزیل جو ہے جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے ہی دور ہی دور ہی کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے وکانہ کان شیطان الرب ہی کپورا اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی داشکرہ تھا ویما طور دن نان ابتدا رحمت کا ترجوہ اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے یعنی خرابت دار ہے کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے کیوں ابتداء رحمت عمر رب کا ترجوہ کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر اپنے برابرداروں سے یا ان سے اراض کرنا پڑ رہا ہے سورا تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو شرافت کے ساتھ انہیں جھڑکو نہیں بلاج مغلول روتے کا اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ یہ اصل میں کنایا ہے استعارہ ہے بخل سے کہ ہاتھ بنا ہوا ہے اس ہاتھ سے کچھ نکل نہیں سکتا کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا بنا تب سوچا کلل اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرایہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے یہ بھی نہیں بلکہ یہ کہ ایک کی کرایہ کھولی چاہیے فتک بلوم اور ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی رمیش اختیار کرنی چاہیے تھی اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتے دار جو ہے میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں لہٰذا وہ اپنی امکانی حد تک بند کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے فرمائے نہ رب کا یکسو تو رسک کا یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رسک شادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحلیق ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے لہٰذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو معقول طریقے سے معتدل طریقے سے متوازن طریقے سے وہ کرو تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قابر ہو یہ تو ہے کہ جو کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ان نہ حکام اعباد ہی خبیرم یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کے ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے ولا تختل اولاد خصیت عملہ اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے اب یہ جو ہمارے ہاں بٹ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے یہ تحریک چلی تھی اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا پاپولیشن کنٹرول تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں بعض شکلیں اس کی جائز ہیں اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروحات میں شامل ہیں لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی اللہ پر توقل نہیں ہے اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ زدہ نکل لائے گی اور کتنی عمدہ ندا ہوگی یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ اس کے اندر کیا کیا ہیزرس ہیں اور کیا, کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر ہے جو ہم چکے ہیں تو معلوم نہیں تھا اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اگرچہ جو بھی یعنی وہ سمجھئے کہ کانٹراسیپٹیو میتھڈ جو ہے اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقینا قتل ہی کے زد میں آئے گی ولا تک تم اولاد ہے تم خصیت املا کے نہر ہم ہی ان کو بھی رسک پہنچائیں گے تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے ان نہ قتل ہوں کا نہ یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے ولا تک ربوزینا اور زنا کے قریب تک بدلاؤ اب یہاں پر یہ نہیں زنا مت کرو زنا سے تو بہت فاصلے پڑ رہو کیپ ایٹ سیف ڈسٹینس بلا تک روز دینا اس کے قریب تک نہ جاؤ ان کا نا فواہشتوں سا یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے بلا تختی حق رب اللہ, اللہ بلحق اور قتل کرو اس جان کو انسانی جان کو جس سے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ حق کیا ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا اس کی جان دینی جائے گی اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون یا ہے اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے کافر ہے حربی ہے ہر کافر نہیں جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا یہ ہے بالحق ومن قتل مظلومن اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے فقط جالنا نے ولی یہی سلطان تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون جان کا بدلہ جان لیں گے چاہے اسے معاف کر دیں اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے حکومت کے پاس نہیں ہے کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی صدر مملکت جو ہے اس کو اس کا مختار نہیں ہے جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کے شریف منافی ہے یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثا کا فلا یو القتل تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہمارا ہم ان کے دس قتل کریں گے نہیں یہ نہیں بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی انہو نحو منصورہ اس کی مدد کی جائے گی یعنی جو بھی مقتول کے ورثا ہے ان کی مدد کی جائے گی ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے قاتل کو پکڑے مقدمہ چلائے اس پر ثبوت فراہم کرنا یہ سارا ریاست کا کام ہے لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے ہمارے ہاں غلطی یہ ہے کہ سٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے وہ مدعی حکومت ہوتی ہے یہ نہیں ہے ریاست نہیں ہے بلکہ مدعی جو ہے وہ مکتور کے وہ رسا ہے اسلام میں کتل کے مقدمات میں بلا تکرم المال یتیم اللہ بلطی آئے تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کرو اس کو سنبھال کر رکھو اس کو ظاہر نہ کرو اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو حتہ جب لوگ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے پوری جوانی کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے غالب ہو جائے وہ افوب اور عہد کو پورا کرو انحد کا نا مصولہ یقیناً قید جو ہے معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مصولیت ہے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی بات پُرس ہوگی وہ اوف القیدہ ذاکل اور جب بھی تم ناپو تو پورا ماپو پیمانہ پورا بھرو بزیرو بالکص حاصل جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو ظالق خیر واسل و, و تعویلا یقیناً یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانتداری کے ساتھ پورا ناپ کر پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ تو پھر جو بقیت اللہ ہے پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی اس میں بہت خیر ہوگا آسن و تعویلا ولا تخم کبھی علب الم اول بسر اول خوا کلو کا مسولا اس آیا مبارکہ کے بارے میں ان کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہم کل کریں گے بارک اللہ علی ولاکم فکر عظیم و نفا ع ملایا تو حقیق